الحمد لله وكفى وسلام على عباده الذين اصطفى اما بعد اعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم وان ليس للانسان الا ما سعى وان سعيه سوف يرى سبحان ربك رب العزت عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد وبارك وسلم رمضان مبارک میں خواتین کی اس محفل میں التواجی زندگی کے متعلق بچوں کی تربیت کے متعلق گھریلو جھگڑوں کے متعلق مجالس منعقد ہوتی رہیں اس سال خواتین کو اپنی زندگی بہتر بنانے کے لیے کچھ باتیں عرض کرنا مقصود ہے تو ہم نے ٹاپک یہ چنا مینجمنٹ ان دی لائف آف مسلم وومن کہ مسلمان عورت کی زندگی میں مینجمنٹ کا کیا کردار ہے انسان زندگی میں کام تو بہت سارے کرتا ہے اگر سلیقے سے کرے تو اس کا فائدہ ہوتا ہے اور اگر بغیر سلیقے کے کرے تو نقصان ہوتا ہے چنانچہ اسی پر بیانات ہوں گے آج کا عنوان ہے ہیلتھ مینجمنٹ انسان اپنی صحت کا خیال کیسے رکھ سکتا ہے نویر اشاط اسلام نے اشاد فرمایا نعمتان مغبون انفی ہما من الناس دو نعمتیں ایسی ہیں کہ ان میں بہت سارے لوگ کوتا کرتے ہیں صحت والفراغ ایک صحت اور ایک فراغت تو صحت کے بارے میں ہم میں سے بہت سارے لوگ پرواہی کا ارتکاب کرتے ہیں جبکہ مومن کو چاہیے کہ اچھی صحت رکھے حدیث مبارکہ ہے المومن القبی خیر من المؤمن الجعیب اللہ تعالیٰ کو کبی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسندیدہ ہے حضرت علی رضان فرمایا کرتے تھے جس شخص کو پانچ نعمتیں مل گئیں وہ سمجھے مجھے دنیا کی تمام نعمتیں مل گئیں ایک شکر کرنے والی زبان دوسرا ذکر کرنے والا دل تیسرا مشقت اٹھانے والا بدن اور چوتھا نیک بیوی اور پانچواں وطن کی روزی اچھی صحت صرف موٹے ہونے کا نام نہیں بلکہ سارا دن ایکٹو رہنا کام کاج کر کے نہ تھکنا اس کو اچھی صحت کہتے ہیں جس انسان کی صحت اچھی ہو وہ آسانی سے عبادت بھی کر سکتا ہے دوسروں کی خدمت کے کام بھی آ سکتا ہے گویا وہ خالق کو بھی راضی کر سکتا ہے مخلوق کو بھی راضی کر سکتا ہے صحت کے معاملے میں ایک اصول یاد رکھیں کہ یور ہیلتھ از وٹ یو ایٹ جو ہم کھاتے ہیں وہی وہ ہماری صحت ہوتی ہے اگر ہم اچھے آدتیں ڈالنے کھانے پینے کے بارے میں تو ہماری صحت اچھی ہو جائے گی آج کل سائنسی دور ہے آپ دیکھیں گی کہ ہر کھانے کی چیز کے اوپر ڈبے پر کلریز لکھی ہوئی ہوتی ہیں اور لوگ اس کا بہت زیادہ خبت ہے ان کو حالانکہ ہم کیا چیز کھاتے ہیں یہ زیادہ اہم ہے بنسبت اس کے کہ ہم کتنی کیلریز کھاتے ہیں ہمیں چاہیے کہ ہم ہیلدی فوڈ کھائیں چنانچہ گھر میں جو آسان جگہ ہیں ان پر فروٹ اور ڈرائی فروٹ کو رکھنا ایک اچھی عادت ہے میز پر آسان جگہوں پر جہاں بچے بھی کھا سکیں اور بڑوں کو ضرورت ہو تو وہ بھی کھا سکیں ہماری زندگیوں میں کھانے پینے میں چینی کا استعمال بہت زیادہ ہو گیا ہے یہ ٹاکسین ہے چنانچے سائنٹیفک ریسرچ نے یہ بتایا کہ انسان کے جسم میں جو ٹیومر گروتھ ہوتی ہے شوگر اس کے لیے فیول کا کام کرتی ہے دل کی بیماری کے لیے شوگر فیول کا کام کرتی ہے سائنس نے یہ بتلایا کہ لوگ کوکین کی نسبت شوگر کی وجہ سے زیادہ مرتے ہیں حالانکہ ہمارے جسم کو ڈائریکٹ شوگر کی ضرورت ہی نہیں ہوتی جو فروٹ اور سبزی سے شوگر ملتی ہے وہ ہمارے جسم کے لیے کافی ہوتی ہے جانوروں کو دیکھیں کہ وہ سبزی کھاتے ہیں اور ان کی صحتیں کتنی اچھی ہوتی ہیں ان کو وہیں سے شوگر مل جاتی ہے جس طرح انسان کو سگریٹ کی عادت ہو جاتی ہے اسی طرح لوگوں کو شوگر کی عادت ہوتی ہے چنانچہ وہ میٹھی چیزیں کھانے کے عادی بن جاتے ہیں ایک سوال کہ اگر سبزی کھائیں تو سبزیوں میں سے کون سی سبزی بہتر ہے اس کا جواب یہ ہے کہ گو فار گرین جو سبزی سبز ہے آپ اس کو بے دڑک استعمال کر لیں بروکلی اسپینچ کالی سلریز بوک چائے کیوکمبر ڈارک لیفی گرینس زوکینی اور پیپر یہ تمام کی تمام سبزیاں یہ ہیلدی فوڈ میں شامل ہیں پھر اس کے بعد ریڈ اینڈ بلو ویجیٹیبلس ایپل پیپر راسبیریز اسٹرابیریز ٹمیٹو یہ بھی انسان کے لیے ایک اچھا چوائس ہے اگر آپ اپنے کھانے پینے پہ غور کریں تو وی آر ایڈکٹیڈ ٹو کاربوہائیڈریٹس جیسے وائٹ بریڈ وائٹ رائس پاستا یہ تمام چیزیں کاربوہائیڈریٹس ہیں اور اس کی وجہ سے ہماری صحت زیادہ خراب ہوتی ہے مطاپے پر جتنی ریسرچ کی گئی تو پتا یہ چلا کہ موٹاپا فیٹ کھانے کی وجہ سے نہیں ہوتا کاربوہائیڈریٹس کھانے کی وجہ سے ہوتا ہے ہمیں چاہیے کہ ہم کاربوہائیڈریٹس کو ویجیٹیبل اور فروٹ کے ساتھ ریپلیس کریں کھانے پینے میں ٹائمنگ کا بھی بہت دخل ہے اگر آدمی بوکا ہو تو دیکھا ہے کہ اس وقت اس کو جو چیز مل جائے وہ کھا لیتا ہے چاہے اس میں کریم ہو اور چاہے وہ ہیلدی فوڈ نہ ہو اس لیے اگر اپنے وقت پہ کھانا کھائیں تو اس کا فائدہ زیادہ ہوتا ہے جب انسان دوسرے آدمیوں کے ساتھ کھانا کھاتا ہے تو پہلا بندہ جو آرڈر کرتا ہے اس سے کھانے کا ایک نارم سیٹ ہو جاتا ہے تو کوشش کریں کہ جب آپ مل کے کھانا کھا رہی ہیں تو آپ خود پہل کریں اور سیلڈ سے شروع کریں یا فروٹ سے شروع کریں تاکہ باقی لوگ بھی ہیلدی کھانا کھائیں ایک اہم سوال کہ کھانوں میں سب سے بہتر ترتیب کیا ہے تو یہ چیز سائنٹیفک ریسرچ سے ثابت ہو چکی کہ کھانے کی ترتیب میں فروٹ اور ویجیٹیبل سب سے بیسٹ ہیں چنانچہ ایسپریگس ایوکیڈو بینز بروکلی کالی فلاور چکتیز کالرز گرین لینٹز دال پیز اور اسپینج ساگ جس کو کہتے ہیں یہ تمام کی تمام سب سے بہترین ہیلدی فوڈ ہے یہ نمبر ون پہ آتی ہیں پھر دوسرے نمبر پر نٹس آتے ہیں آلمنڈ کیشیو پینٹ پیکان پسٹیشیو اور والنٹ یہ دوسرے نمبر پر ہیلدی فوڈ ہے اور تیسرے نمبر پر فش آتی ہے اور ٹراؤٹ وغیرہ چوتھے نمبر پر وائٹ میٹ آتا ہے جیسے چکن وغیرہ اور پانچویں نمبر پر ڈائری پروڈکٹس ملک یوگر چیز ان کا پانچواں نمبر ہے اور چھٹے نمبر پر ریڈ میٹ جیسے ٹی بون بیف یا لیم کا اور ساتویں نمبر پر جو سب سے برا فوڈ ہوتا ہے وہ پروسیسڈ میٹ ہوتا ہے لنچ میٹ ہاٹ ڈاگ سلامی یہ سب سے آخری درجے کا یعنی نقصان دہ فوڈ ہے سبزیوں میں اور فروٹ میں اومیگا تھری فیٹی ایسڈ ہوتے ہیں جو انسان کی صحت کے لیے بہت فائدہ مند ہوتے ہیں یہ کینسر کو جو ہے فائٹ کرتے ہیں اور میکولر ڈیجنریشن کو ختم کرتے ہیں ہارٹ ڈیزیز کو ختم کرتے ہیں اور انسان کے اندر سے ڈپریشن اینڈ اینگزائٹی ان چیزوں کو ختم کرتے ہیں اس لیے نٹس سیڈز اور سیلمن کا کھانا ڈپریشن کے مریض کے لیے فائدہ مند ہوتا ہے بہت سارے فوڈ ایسے ہیں جن کا ٹریش کین میں ہونا بہتر ہے بہنسپت پیٹ میں ہونے کے دیکھا یہ گیا ہے کہ جو لوگ فیٹی فوڈ کھاتے ہیں وہ زیادہ اگریسو اور موڈی ہوتے ہیں کھانے کا اصول یہ ہے کہ فیسٹ ایٹ سن رائز اینڈ فاسٹ ایٹ سن سیٹ دن کی ابتدا میں اچھا کھانا کھائیں اور رات کے وقت ہلکا کھانا کھائیں اور ہماری عادت عام طور پر اس کے مخالف ہے صبح میں ہلکا ناشتہ کرتے ہیں اور رات کا جو فوڈ ہوتا ہے اس کو ہیوی فوڈ بنا لیتے ہیں یہ صحت کے لیے نقصان دے ہوتا ہے اسی لیے آج کل جو باکسز ہیں ان کے اوپر مارکیٹنگ کی وجہ سے کمپنیوں نے ایسے فکرے لکھے ہوتے ہیں کہ وہ بہت ڈیسیونگ ہوتے ہیں ملک شیکس کے اوپر لکھا ہوتا ہے سمودیز اور شوگر واٹر کے اوپر لکھا ہوتا ہے وٹامن واٹر تو آپ دیکھیں کہ کنٹینٹس کیا ہیں ایٹ مور ارلی لیس لیٹ نتنگ آفٹر ڈنر پھر ہول ہول فروٹ از بیٹر دین جو آج کل چونکہ جوس ایزیلی اویلیبل ہیں تو عورتیں جوس پینا پسند کرتی ہیں بنسپت فروٹ کھانے کے گریپ جوس ایک گلاس پندرہ چمچ شوگر کے برابر ہوتا ہے تو یو کین سی اٹس اے لکوڈ کینڈی سائنس نے سابت کیا ہے کہ ریگولر کنزمپشن آف جوس از مور ہارمفل دین اکولیٹ اماؤنٹ آف سوڈا کھانے پینے میں ایک بہتر اصول less heat better to eat جتنا تھوڑی گرمی پر کوئی فوڈ پکا ہوگا اتنا بہتر ہوگا چنانچے اگر گرل کریں بروائل کریں فرائی کریں تو فوڈ تو پھر بھی تیار ہوتا ہے مگر آگ کی وجہ سے اس میں ایجی ای زیادہ ہوتی ہے یہ ہے ایڈوانس گلائکیشن اینڈ پروڈکٹ اس کی وجہ سے باڈی کے اندر جب یہ جاتا ہے تو انسان کے ٹوز کے اندر یہ ایکمولیٹ ہو جاتا ہے اور انسان کی جو ڈیفنس پاور ہے اس کو کم کر دیتا ہے لہذا جتنا فوڈ آگ پر بنتا ہے ڈائریکٹ آگ پر اس میں جو کاربن ہوتا ہے اس کی وجہ سے کینسر ہوتا ہے اور اس کے ایجی زیادہ ہونے کی وجہ سے انسان کے اندر وہ جا کے ہیلتھ پرابلم کرتا ہے تو جتنا تھوڑی ہیٹ پر فوڈ پکے گا وہ اتنا ہیلدی ہوگا اس لیے موئسچر سے سٹیم سے اور بوائلنگ کے ذریعے سے کھانے کو پکانا عورتوں کو چاہیے کہ وہ اس آرٹ کو زیادہ سیکھیں اور کھانا اس طرح تیار کریں عام طور پر جو صحت کے پرابلم ہوتے ہیں اس کی دو وجوہات ہوتی ہیں کھانے پینے میں زیادتی کرنا کمی بیشی کرنا چنانچہ حدیث مبارکہ میں زیادہ کھانے کو ناپسند کیا گیا ہے حدیث مبارکہ ہے ماں ملا ابن آدما شرم بتن کہ پیٹ کے برتن کے بھرنے سے زیادہ برا اور کوئی برتن نہیں ہے ندی اصاہ نے شاید فرمایا کہ حسب رجلی اکلاق بندے کے لیے چند لک میں کافی ہیں یقمنا سلبہ کہ جس سے اس کی کمر سیدھی رہے ایک حدیث پاکستوں نے وسلم سامنے ارشاد فرمایا انسر انا سے شبعا في فی دنیا ات والم فل کہ جو لوگ دنیا میں اکثر پیٹ بھرے رہیں گے وہ قیامت کے دن اکثر خالی پیٹ رہیں گے سعیدہ لانا فرماتی ہیں ماں شب یا فی یومن مراتعین خوبزن اللہ حق اللہ کہ نبی اسلام نے اپنی نبوت کی زندگی میں ایک دن میں دو مرتبہ پیٹ بھر کر کھانا نہیں کھایا نبوت کی پوری زندگی میں ایک دن میں دو مرتبہ کھانا پیٹ بھر کر نہیں کھایا اور ہمارے ہاں تو ماشاء اللہ سارا دن ہی سلسلہ چلتا رہتا ہے اس لیے سہید آشدیک فرماتی ہیں کہ, کہ جب لوگ اپنے پیٹ بھر لیتے ہیں تو پھر ان کے بدن کے اندر سستی جاتی ہے دل سخت ہو جاتے ہیں وہ حجمت شہوات اور ان کی شہوات ہجوم کرتی ہیں جتنا زیادہ کھائیں گے اتنا انسان کے اندر شہوت زیادہ بڑھے گی شریعت کا اصول کتنا پیارا ہے کہ نبی السلام نے شاد فرمایا کہ ابن آدم کے لیے بہتری ہے کہ جب کھانا کھائے فصول و ان تو تیسرا حصہ کھانا کھائے فصول و شراب تیسرا حصہ پانی پیئے اور تیسرا حصہ ہوا کے لیے چھوڑ دے حضرت مد کے بارے میں آتا ہے کہ آپ ایک کھانے میں گیارہ میں کھایا کرتے تھے محمد منواس فرماتے منقل تعام ہو فہما و افہما کہ جو بندہ کم کھانا کھاتا ہے وہ بات سمجھتا بھی ہے اور وہ بات سمجھا بھی سکتا ہے امر بن قید فرماتے ہیں کہ تم پیٹ بھر کے مت کھانا کھاؤ اس سے دل سخت ہو جاتا ہے ابو ایوب سختیانی رحمت اللہ فرماتے ہیں کثرت العقل دا البت کے زیادہ کھانا بدن کے لیے بیماری ہوتی ہے حسن بسی رحمت اللہ علیہ نے ایک بہت خوبصورت بات کی فرماتے تھے کہ کھانا سین آدم نے اسلام کے لیے جنت میں ابتلا تھا اور اولاد آدم کے لیے یہ دنیا میں ابتلا ہے اسی کی وجہ سے اکثر لوگ گناہوں کے مرتکب ہوتے ہیں زیادہ کھانے کی وجہ سے یوسف بن اسبات رحمت اللہ علیہ فرماتے ہیں الجو رسک الر زمین پر جو نیکی کی جاتی ہے بھوک ان کی, اس یعنی اس کی بنیاد ہوتی ہے تو جو آدمی بھوکا رہتا ہے وہ زیادہ نیکی کار نیکوں کی زندگی گزار سکتا ہے سیدا شری کا فرماتی ہیں کہ نبی السلام پر کئی مرتبہ پورا پورا مہینہ ایسا گزر جاتا تھا کہ اسودین سے گزارا ہوتا تھا اسودین کا مطلب دو کالی چیزیں الما والتمر پانی اور کھجور اور آج کل کے نوجوان بھی اسدین پر جیتے ہیں ایک چاکلیٹ اور ایک پیپسی اب اگر انسان مناسب انداز سے کھانا کھائے تو اس کی صحت اچھی رہے گی اس کے لیے سب سے بہترین طریقہ یہ ہے کہ کھانا کم کھایا جائے ہماری شریعت اتنی خوبصورت ہے کہ سال میں ایک مرتبہ رمضان کے روزے رکھوائے گئے یہ جو فاسٹنگ ہے اس کے اتنے فائدے ہیں کہ کوئی حد نہیں مجھے ایک مرتبہ امریکہ میں ایک ڈاکٹر ملا جو عیسائی تھا بات چیت کرتے ہوئے کہنے لگا کہ آپ لوگ روزے رکھتے ہیں میں نے بتایا کہ ہاں ضرور رکھتے ہیں کہنے لگا میں بھی چالیس دن روزے رکھتا ہوں ہر سال میں نے کہا آپ کیوں رکھتے ہیں کہنے لگا کہ میں نے اپنی ڈاکٹری میں اس بات پر ریسرچ کی کہ انسان کی ہیلتھ بہتر کیسے ہو سکتی ہے تو میں نے دیکھا کہ اگر وہ بھوکا رہے تو اس کے جسم سے بیماریاں ختم ہو جاتی ہیں تو میڈیکل ریزن کی وجہ سے میں چالیس دن ہر سال روزے رکھتا ہوں اگر کافر لوگ مادی فائدے کو سامنے رکھ کے ہر سال چالیس روزے رکھتے ہیں تو ہم مسلمان تو خوش ہو کے رمضان کے تیس روزے رکھیں کہ اللہ رب العزت نے اس کو عبادت بھی بنایا اور ہمارے لیے بدن کی صحت بھی بنایا روزے کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ جو ہم کھانے کھاتے ہیں ان میں سے کچھ چیزیں ٹاکسین ہوتی ہیں وہ انسان کے بدن کے لیے نقصان دہ ہوتی ہیں تو جب کوئی ٹاکسک چیز اندر جاتی ہے تو جسم اس کو ٹشو کے اندر بند کر کے رکھ دیتا ہے کہ جب میدا خالی ہوگا پھر اس کو پروسیس کریں گے اس کی مثال ایسی ہے کہ جیسے عورتیں گھر کے اندر بہت ساری چیزیں ہیں تو شاپر میں ڈال کے ایک طرف پھینک دیتی ہیں اچھا فارغ ہوں گی تو پھر تسلی سے ان کو سنبھالیں گی تو جسم کا ٹشو اس کو اس طرح اپنے ٹشو میں لے کے اس کو رکھ لیتا ہے جب انسان روزہ رکھتا ہے تو اس وقت باڈی کو موقع مل جاتا ہے اور پھر یہ ٹاکسک چیزیں بدن سے نکل جاتی ہیں اس لیے فطرت کا اصول بھی یہی ہے آپ دیکھیں اگر کوئی جانور بیمار ہو جائے تو وہ کھانا پینا بند کر دیتا ہے اور کھانا بند کرنے سے اس کی بیماری ٹھیک ہو جاتی ہے اور جانور صحت مند ہو جاتا ہے جب ہم کھانا کھاتے ہیں تو ہماری باڈی انرجی کا سکسٹی فائیو ہمارے اسٹامک کی طرف ڈائریکٹ دا ہو جاتا ہے یہ انرجی جو سکسٹی فائیو ہے یہ ہماری باڈی کے لیے بھی استعمال ہو سکتی ہے سیل کو ریپلیس کرنا اور ہاؤس کلیننگ کرنا اس لیے ہمیں چاہیے کہ ہم روزے رکھنے کی عادت ہی ڈالیں رمضان کے روزے تو اپنی جگہ اس کے علاوہ بھی نوجوان بچوں کو مردوں کو عورتوں کو روزے رکھنے کی عادت ہونی چاہیے چنانچہ روزے سے انسان کے مسل ریبلڈ ہوتے ہیں یہ عمل سونے اور روزے کی حالت میں مکمل ہوتا ہے روزے سے انسان کا امیون سسٹم زیادہ مضبوط ہو جاتا ہے بیکٹیریل انفیکشن وائرل انفیکشن اور ٹیومر وغیرہ روزہ رکھنے سے ختم ہو جاتے ہیں روزے سے انسان کی بلڈ شوگر کے چانس کم ہو جاتے ہیں روزہ رکھنے سے انسان کا وزن نہیں بڑھتا یہ تجربے سے ثابت ہوا ہے کہ 50% کھانا کم کرنے سے انسان کی زندگی 40% بڑھ جاتی ہے چنانچے روزہ رکھنے سے انفلمیشن کم ہو جاتی ہے ٹرائی ٹرائیبلائسرائڈ کم ہو جاتا ہے کولیسٹرول کم ہوتے ہیں اور باڈی ماس کم ہو جاتا ہے جو کماری بچیاں ہوں ان کو چاہیے کہ وہ انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کریں انٹرمیڈینٹ فاسٹنگ کہتے ہیں سو میں داودی ایک دن روزہ اور ایک دن افطار ایک دن روزہ ایک دن افطار اس کا اثر پہلے مہینے میں نہیں محسوس ہوتا لیکن ایک مہینے کے بعد اس کا اثر محسوس ہوتا ہے اس سے انسان کے جو دماغ میں نفسانی شیطانی شہوانی خیالات آتے ہیں ایک تو وہ کم ہو جاتے ہیں دوسرا وزن کنٹرول ہو جاتا ہے اور جسم چاق و چو ہو جاتا ہے فیٹی ایسڈ کی جو آکسیڈائزیشن ہے وہ اس سے بڑھ جاتی ہے اس سے انسان کے مسل مضبوط ہو جاتے ہیں آج کل ایک نئی ریسرچ آئی ہے کہ دنیا میں جتنی بھی ڈائٹ کے لیے مشقیں کی گئیں ان میں سب سے بہترین مشک وہ 5+2 پلس ہے 5+2 پلس کا کیا مانا کہ ہفتے میں آپ پانچ دن نارمل کھانا کھائیں اور دو دن روزہ رکھیں اس کو 5+2 پلس کہا گیا اس کا فائدہ یہ ہوتا ہے کہ دو دن روزہ رکھنے سے انسان کا برین یہ سگنل لیتا ہے کہ میں نے زیادہ نہیں کھایا لہذا وہ موٹاپے کی طرف سسٹم کو نہیں جانے دیتا آپ دیکھیں کہ شریعت نے سنوار اور جمعرات کا روزہ اس کو عبادت کہا اگر ہم شریعت ہی پر عمل کرنے لگ جائیں تو ہمیں دنیا کے فائدے تو مفت میں ہی مل جائیں تو بچیوں کو چاہیے کہ وہ ڈائٹنگ کرنے کی بجائے جمعرات اور سنوار کا روزہ رکھنے کی عادت بنائیں اس سے بہتر ڈائٹ اور دنیا میں نہیں ہے اس سے بریسٹ کینسر سے انسان بچ جاتا ہے اور ویٹ گین کرنے سے بچ جاتا ہے اور اس کی اسکن فل ہو جاتی ہے چناچی 5 پلس ٹو ڈائٹ فارمولا اس کا سب سے بڑا فائدہ یہ ہے کہ اسکن انسان کی شائننگ رہتی ہے ینگ رہتی ہے اب کھانے پینے کے بارے میں کچھ کوٹیشنز ہیں وہ بھی سن لیجیے کہ ایچ بائٹ از اے نیٹ گین اور لاس ایک کوٹیشن ہے ٹو لینتھن یوئر لائف لیسن یور میل اگر آپ اپنی زندگی لمبا کرنا چاہتی ہیں تو اپنے کھانوں کو تھوڑا کر لیجیے انسٹیڈ آف یوزنگ میڈیسن بیٹر فاسٹ ٹو فاسٹنگ کلیئن دی لیور بریتھ اینڈ فلشز دی تو فاسٹنگ از دی کی ٹو انٹرنل پیوریفیکیشن کھانے پینے میں دی ویئر آف ہارمفل سالٹ یہ جو ہم نمک کھاتے ہیں نا یہ بہت زیادہ نقصان دہ چیز ہے یہ نمک انسان کے جسم میں ڈائجیسٹ نہیں ہوتا یہ اسی طرح انسان کے جسم سے نکل جاتا ہے ہم اس کو ٹیسٹ کی خاطر کھاتے ہیں لیکن جب وہ سسٹم میں ہوتا ہے تو انسان کے بلڈ پریشر کو بڑھا دیتا ہے سالٹ جب انسان کے جسم میں جالتا ہے تو یہ باڈی سے کیلشیم کو یوز کرتا ہے چنانچہ اگر فوڈ کے اندر کیلشیم ہو تو وہ سارا استعمال کر لیتا ہے اور اگر نہ ہو تو پھر انسان کی ہڈیوں سے کیلشیم لے لیتا ہے اس لیے جو بچے پوٹیٹو چپس زیادہ کھاتے ہیں سالٹی ان کی ہڈیاں کمزور رہ جاتی ہیں اس کی بنیادی وجہ سالٹ ان کے جسم کے کیلشیم کو ایٹ کر لیتا ہے پھر ٹاکسک ایسڈ کرسٹل جو بنتی ہیں جسم میں یہ جوائنٹس کے اندر جاتی ہیں اور ان کو سٹف کر دیتی ہیں چنانچہ چھوٹی ایج میں انسان کو جوائنٹس پرابلم شروع ہو جاتے ہیں اسی طرح ایک دوسری نقصان دہ چیز وہ شوگر ہے یہ جو ہم وائٹ شوگر استعمال کرتے ہیں یہ انسان کے لیے ہیلدی نہیں ہے اس کی ایڈکشن ہوتی ہے اس لیے جو بندے سویٹ کھاتے ہیں پھر ان کا دل تھوڑی دیر کے بعد پھر چاکلیٹ کھانے کو کرتا ہے تو یہ بھی سگریٹ کی طرح ایک بیماری ہے لیکن سائنس نے یہ ثابت کیا کہ جو کینسر سیل ہے اس کے لیے شوگر ایک کینڈی کی مانے ہے تو جب انسان میٹھا کھاتا ہے تو کینسر سیل خوش ہو جاتا ہے اور وہ خوب بڑھتا ہے پھلتا پھولتا ہے تو صحت کے خرابی کی ایک وجہ تو زیادہ کھانا اس کا علاج کم کھانا اور دوسری صحت کی خرابی کی وجہ ہر وقت بیٹھے رہنا چھ گھنٹے سے زیادہ جو لوگ بیٹھتے ہیں وہ رسک میں ہوتے ہیں بیٹھنے سے انسان کی انزائم پروڈکشن نائنٹی کم ہو جاتی ہے جو انسان بیٹھے رہیں ایک منٹ میں وہ ایک کیلوری برن کرتے ہیں دو گھنٹے بیٹھنے سے اچھا کولسٹرول 20 پرسینٹ کم ہو جاتا ہے بیٹھنے سے 50% پرسینٹ چربی زیادہ بنتی ہے जो लोग جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کی ہپس کا سائز بڑھ جاتا ہے اب اس کا علاج یہ ہے کہ ہمیں چاہیے کہ بیٹھنے کے کام کے دوران ہم چلنے کے بہانے بنائیں چلنے سے انرجی لیول ون زیادہ ہو جاتا ہے اسی لیے جو لوگ بیٹھتے ہیں ان کو چاہیے کہ جب چڑھنا ہو تو ایلیویٹر سے چڑھنے کی بجائے سیڑھیوں سے چڑھیں یا اگر مال میں گئے تو پارکنگ ذرا دور کریں تاکہ چل کے جانا پڑے اور سامان اٹھا کے واپس لانا پڑے اس طرح ہی ایکسرسائز ہو جائے مسجد میں چل کے جائیں دفتر چل کے جائیں ایکسرسائز کے بہانے ڈھونڈیں عورتیں گھر کے اندر کپڑے دھوئیں گھر کے کام کریں بچوں کے ساتھ کھیلنا عورتوں کے لیے رسی پھیلانگنا ایک بہترین ایکسرسائز ہے اس سے ان کی صحت ٹھیک رہتی ہے نبی علیہ اصلاۃ اسلام نے سیدہ سلیقہ رضی اللہ تعالی عنہ کے ساتھ ایک مرتبہ دوڑ لگائی تھی تو گویا بچوں کے ساتھ دوڑنا یہ بھی ایک اچھی ایکسرسائز ہے دین اسلام نے ایکسرسائز کو ہمیشہ پسند کیا ہے چنانچہ بچوں کو بھی ایکسرسائز کرنی چاہیے سائنس نے یہ ثابت کیا کہ بچوں کو ہفتے میں تین مرتبہ اچھی ایکسرسائز کرنی چاہیے اس سے ان کی صحت اچھی رہتی ہے جو ایڈلٹ ہوں ان کو بھی چاہیے کہ وہ ایکسرسائز کریں ورک آؤٹ کریں کم از کم ہفتے میں تین مرتبہ دو گھنٹے سے پانچ گھنٹے اگر ہوں تو یہ بہت اچھا ہے اور اگر عمر زیادہ ہو گئی ہے تو اولڈر ایڈلٹس کو بھی ایکسرسائز سے فائدہ ہوتا ہے مگر وہ ایکسرسائز ایسی کریں کہ جو ان کو جوڑوں کو نقصان نہ دے حتیٰ کہ جو پیگنٹ عورتیں ہوتی ہیں ڈاکٹر ان کو بھی ریکمینڈ کرتے ہیں کہ وہ بھی چلیں اور جو ڈیسیبل لوگ ہوتے ہیں ان کو بھی کہتے ہیں کہ وہ بھی چلیں تو ان کو بھی فائدہ ہوتا ہے وہ بھی ایکسرسائز ضرور کیا کریں اپنے ویٹ کو ریڈیوز کرنا اور سمارٹ رہنا یہ صحت مندی کا راز ہے عام طور پر مرد اس معاملے میں بہت غفلت کرتے ہیں اور عورتیں اپنے ویٹ کے بارے میں کافی کانشیس ہوتی ہیں Your body is the baggage you carry یو کیری موسٹ آف یور لائف دا مور ایکس the بیگیج the شارٹر دی ٹرپ جتنا بیگیج زیادہ ہوگا اتنا ٹرپ شارٹر ہوگا اور انسان کی موت جلدی آئے گی مرد عام طور پہ بہانے بناتے ہیں ان کو ویٹ ریڈیوز کرنے کے لیے کہیں تو وہ بہانے بناتے ہیں کہتے ہیں آئی کیپ ٹرائنگ ٹو لوز ویٹ بٹ اٹ کیپ فائنڈنگ میں تو ویٹ لوز کرنے کی کوشش کرتا ہوں مگر ویٹ مجھے تلاش کر لیتا ہے بیوی بی نے اپنے خامند سے پوچھا کہ یہاں فلاں جگہ پر دو کیک پڑے تھے رات میں ایک کیک وہاں نہیں ہے تو اس کی کیا تفصیل ہے تو خامند نے جواب میں کہا کہ اندھیرا بہت تھا اس لیے مجھے دوسرا کیک نظر نہیں آیا ایک خامد ویٹ مشین کے اوپر اپنا وزن چیک کر رہا تھا تو اس نے لمبا سانس لیا تو لمبا سانس لینے پر بیوی نے کہا کہ لمبا سانس لینے سے تمہارا وزن کم نہیں نظر آئے گا اس نے کہا میں نے اس لیے لمبا سانس لیا ہے کہ مجھے اس کے بغیر مشین نظر ہی نہیں آ رہی عام طور پر مردوں کو دیکھا ہے کہ وہ سی فوڈ ڈائٹ پر ہوتے ہیں سی فوڈ ڈائٹ کا کیا مانا کہ جہاں کھانا دیکھتے ہیں وہیں اس کو کھا لیتے ہیں I am on a سی فوڈ I see food and I eat it اٹینجر لوگ آج کل جو موٹے ہو جاتے ہیں اس کی بنیادی وجہ کہ وہ جب بور ہوتے ہیں تو وہ کھانا کھاتے ہیں دی ریزن وائی ٹیجر آر فیٹ از دے ایٹ وین اور دوسری وجہ یہ ہے کہ دے آر بولڈ آل دی ٹائم تو کھانے پینے میں صحت کا خیال رکھنا یہ انسان کے لیے فائدہ مند ہے اللہ کو کبھی مومن زیادہ پسند ہے تو عورتیں صرف ڈائٹنگ کی نیت نہ کریں بلکہ یہ دیکھیں کہ میں صحت مند رہوں گی تو میں گھر میں خدمت زیادہ کر سکوں گی نیکی زیادہ کر سکوں گی عبادت زیادہ کر سکوں گی اس کا مجھے فائدہ ہوگا اس کے لیے کھانا بھی مناسب کھائیں اور ایکسرسائز بھی کریں ایک ڈاکٹر پیشنٹ کو ایڈوائز کر رہا تھا کہ آپ ایکسرسائز کیا کریں اور پیشنٹ کہہ رہا تھا کہ میں بہت بیزی ہوں میرے پاس ٹائم ہی نہیں تو ڈاکٹر سیڈ کہ وٹ فٹس یور بزی شیڈول بیٹر اے ایکسرسائز انگ ون آور اے ڈے اور بیگ ڈیڈ ٹوینٹی آور اے ڈے تو آپ کے لیے بہتر چوائس کون سا ہے ہمیں اپنے ایکسرسائز کے لیے کچھ نہ کچھ وقت نکالنا چاہیے حضرت اقدر تھانوی رحمتہ اللہ علیہ اثر کے بعد واک کرتے تھے جس سے کہ طبیعت کے اندر نشات آ جاتی تھی اگر ہم سابق رام کی مبارک زندگیوں پر غور کریں تو اللہ رب العزت نے ان کو بہت اچھی صحتوں سے نوازا تھا اور وہ خوب مشقت اٹھاتے تھے اور اچھی صحت ہوتی تھی سلما بن اکور رضی اللہ عنہ ایک صحابی تھے ان کے بارے میں لکھا ہے کہ اتنا تیز دوڑتے تھے کہ گھوڑے دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے حیرت کی بات ہے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے چنانچہ غزوہ ذات کرد میں ایک مرتبہ کفار نے مسلمانوں کی اونٹنیوں کو لوٹ لیا اور مکہ کی طرف چل پڑے سلمت لانو اکیلے تھے انہوں نے ان کا پیچھا کیا ان پر تیر برسائے چنانچہ کفار اونٹنیاں چھوڑ کر بھاگے حتیٰ کہ سب اونٹنیاں چھوڑ دیں جب واپس آنے لگے تو نبی علیہ السلام نے ان کو اپنی اونٹنی پر بٹھایا اس وقت ان کی عمر تیرہ سال تھی تیرہ سال کی عمر میں اتنا تیز دوڑتے تھے کہ دوڑتے ہوئے گھوڑے کو پکڑ لیتے تھے ایک مرتبہ نبی علیہ السلام جہاد سے واپس تشریف لا رہے تھے اور گھوڑے جو آپ کی سواری کی رسی تھی اس کو سلوہ بن اکور لانوں نے پکڑا ہوا تھا وہ فرماتے ہیں جب مدینہ کوئی پانچ سات کلومیٹر رہ گیا تو نوجوان واپس آنے کی خوشی میں ذرا تیز چلنے لگے دوڑنے لگے تو جب ان کو میں نے دوڑتے ہوئے دیکھا تو میں نے نبی علیہ السلام سے پوچھا اے اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم مجھے بھی اجازت ہے کہ میں ذرا ان کو بھگاؤں نبی علیہ السلام نے مسکرا کر خوشی کا اظہار فرمایا وہ فرماتے ہیں کہ میں نے ان نوجوانوں کو پھر کہا کہ دیکھو میں بھاگ رہا ہوں دیکھتا ہوں تم میں سے کون میرے ساتھ ہوتا ہے تو میں نے بھاگنا شروع کیا حتیٰ کہ ان سب کے پسینے چھوٹ گئے اور وہ پیچھے رہ گئے جب وہ تھک کے پیچھے رہ گئے تب میں نے تیز بھاگنا شروع کیا حتیٰ کہ میں ان کی نظروں سے ہی اوجھل ہو گیا اللہ نے ان کو ایسی صحت عطا فرمائی تھی صحابیات ان کی صحتیں بھی بہت اچھی تھیں جب غدوات کا وقت آتا تھا تو وہ زخمیوں کو پانی پلاتی تھیں اور ان کے زخم پر پٹی کیا کرتی تھیں چنانچہ سیدہ ام عطیہ انصاریہ نے سات غدوات میں پانی پلایا لیلا غفاریہ زخمیوں کی مرہم پٹی کرتی تھیں سیدہ صدیقہ رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کے دن زخمیوں کو پانی پلایا ام امارا رضی اللہ تعالی عنہ نے عہد کے میدان میں پانی کا مشکیزہ بھرا اور زخمیوں کو پانی پلایا ابن کما ایک کافر تھا اس نے نبی علیہ السلام پر حملہ کیا تو امارا نے نبی علیہ السلام کا دفاع کیا سبحان اللہ یہ بھی ایک عجیب بات ہے کہ اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کا دفاع ایک صحابیہ نے کیا حضرت صفیہ رضی اللہ تعالی عنہ ان کو اللہ نے بہت اچھی صحت فرمائی تھی غضو خندک میں عورتیں ایک طرف تھیں اور مسلمان خندک کے اندر جو ہے وہ پھسے ہوئے تھے تو ڈر تھا کہ کافر کہیں مسلمان عورتوں پر حملہ نہ کر دیں چنانچہ یہودیوں نے ایک بندے کو بھیجا دیکھنے کے لیے کہ عورتیں اکیلی ہیں تو ہم ان پر حملہ کریں گے سفیہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے دیکھا تو انہوں نے حسان رضلانوں کو کہا کہ یہ غیر مرد ہماری طرف آ رہا ہے آپ اس کو نمٹ لیں وہ کمزور تھے بوڑھے تھے تو انہوں نے کہا میں اکیلا اس سے نہیں لڑ سکتا تو سیدہ صفیہ رضی اللہ تعالیٰ نے خیمے کا بانس نکالا اور اس یہودی کے سر پر مارا اور اس کا کام تمام کر دیا تو عورتیں ایسی تھیں کہ جو اپنی جان کی اپنی عزت کی حفاظت کرنا جانتی تھیں چنانچہ فتوحات شام میں عجیب واقعہ لکھا ہے کہ ایک مرتبہ رومی زیادہ تھے انہوں نے مسلمان عورتوں پر حملہ کیا اور کوئی پچاس کے قریب مسلمان عورتوں کو گرفتار کر لیا جب وہ لے کر ان کو ایک سو کلو آگے چلے گئے تو وہاں جو ان کا سردار تھا اس کا نام بترس تھا اس نے مسلمان عورتوں کو ایک لائن میں کھڑا کیا سیدہ خولہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ صحابیہ تھیں جو سب سے زیادہ خوبصورت تھیں تو اس نے اپنے ساتھیوں کو کہا کہ خولہ تو میرے لیے ہے اس کے علاوہ تم جس کو چاہو اپنے لیے پسند کر لو اور پھر اس کے بعد انہوں نے سب مسلمان عورتوں کو خیمے میں بھیج دیا سعیدہ خولا رانا نے مسلمان عورتوں کو کہا کہ دیکھو ہم نہیں چاہتی کہ یہ کافر لوگ ہم پر غالب آئیں ہماری عزتیں خراب کریں ہمیں چاہیے کہ ہم ان سے مقابلہ کریں عورتوں نے کہا کہ ہمارے پاس تو کچھ بھی نہیں تو انہوں نے کہا دیکھو یہ جو خیمے کی لاٹیاں ہیں ہم ان لاٹھیوں سے ان کی عقلوں کو درست کر دیں گی چنانچہ انہوں نے کہا کہ لاٹھی سے تو ہم ان کا مقابلہ نہیں کر سکیں گی تو خولد لانا نے جواب دیا کہ پھر اللہ تعالی ہمیں شہادت عطا فرمائیں گے ہم شہادت پائیں گی مگر اپنی عزتوں کو خراب نہیں ہونے دیں گی چنانچہ مسلمان عورتوں نے لاٹھیوں کو اکٹھا کر لیا اور کفارس کے ساتھ جو ہے وہ سامنے آ گئی اللہ کی شان کے اللہ کی مدد پہنچی اور این اسی موقع پر حضرت خالد بن ورید لانو کچھ اپنے ساتھیوں کو لے کر وہاں پہنچے اور انہوں نے ایک طرف سے نعرہ تکبیر بلند کر کے حملہ کیا تو دوسری طرف سے عورتوں بھی نعرہ تکبیر بلند کیا اللہ کی شان کے کافروں پر اتنا خوف تاری ہوا کہ وہ بھاگ گئے اور اللہ نے سب مسلمان عورتوں کی عزتوں کو محفوظ فرما دیا ایک مرتبہ کفار نے حضرت زرار رضی اللہ تعالیٰ جو خولا لانا کے بھائی تھے ان کو گرفتار کر لیا اور وہ یہ چاہتے تھے کہ ہم ان کو گرفتار کر کے جلدی اپنے بادشاہ تک پہنچائیں اور اس سے ہم انعام کے حقدار بنے چنانچہ وہ لے کر روانہ ہو گئے حضرت خالدی عنہ جب واپس ہٹے تو انہوں نے اپنے ساتھیوں کو دیکھا تو زرار لانو نہیں تھے لاش چیک کروائیں تو ان میں بھی نہیں تھے تو انہوں نے کہا کہ اس کا مطلب کہ دشمنوں نے گرفتار کر لیا لہذا اب ہم آرام سے نہیں بیٹھیں گے بلکہ ہم ان کا پیچھا کریں گے اور اپنے ساتھی کو رہا کروائیں گے جنانچہ خالد نے حکم دے دیا کہ تیاری کریں حضرت خالد نیلان فرماتے ہیں کہ میں نے ایک سوار کو دیکھا جو گھوڑے پہ سوار تھا اور اپنے چہرے پر اس نے ڈاٹا باندھا ہوا تھا یعنی جیسے عورتیں نقاب کرتی ہیں نا کہ ان کی آنکھیں کھلی ہیں چہرہ چھپا ہوا ہوتا ہے تو اس طرح اس نے کپڑا کیا ہوا تھا مگر اس کے ہاتھ میں تلوار تھی اور گھوڑا اتنا تیزی سے اور اتنا اچھے طریقے سے وہ بھگا رہا تھا کہ کبھی ایک طرف جاتا کبھی دوسری طرف خالد فرماتے ہیں میں نے اس کے تیز گھوڑے بھگانے کو دیکھ کر اس کو اپنے ساتھ قریب کر لیا کہ تم میرے ساتھ رہو چناتے <تصفح> <تصفح> <تصفح> <تصفح> انہوں نے کفار کا پیچھا کیا اور جہاں حضرت زرال لانو تھے وہاں جا کر انہوں نے ان پر حملہ کیا کفار پر خالد نویز لانو فرماتے ہیں کہ کئی مرتبہ ایسا ہوا کہ میں ان میں پھنس جاتا تھا تو وہ گھوڑا سوار میری ہیلپ کرتا تھا اور کبھی وہ کافروں میں پھنس جاتا تھا تو میں اس کی ہیلپ کرتا تھا میں نے ایسا اچھا مجاہد نہیں دیکھا تھا اتنا دلیر اور اتنا ضرورت مند مجاہد جب جنگ ختم ہوئی تو میں نے اس مجاہد سے پوچھا کہ تو کون ہے کہ تیری بہادری نے مجھے حیران کر دیا تو اس کے جواب میں ایک نسوانی آواز آئی اور بتایا کہ میں تو خولا ہوں ذرال لانو کی بہن ہوں جب مجھے پتہ چلا کہ میرے بھائی کو گرفتار کر لیا تو میں چاہتی تھی کہ میں بھی اس میں حصہ لوں اور اگر میں پہلے آپ کو اپنی بات بتا دیتی تو آپ مجھے اجازت نہ دیتے اس لیے میں خاموش رہی اور الحمدللہ کہ اب میں اپنے بھائی کو چھڑانے میں کامیاب ہو گئی تو انہوں نے جواب دیا خالد نی لانا کو جب انہوں نے پوچھا کہ آپ نے ایسا کیوں کیا تو خولد لانا نے کہا کہ حضرت جب بھائیوں پر مصیبت آتی ہے تو بہنے ان کے کام آیا کرتی ہیں صحابیات کو اللہ رب العزت نے ایسے مضبوط دل عطا فرمائے تھے چنانچہ سیدنا نہ لانو یہ فتوحات شام کتاب پڑھیں تو اس کے ہیرو نظر آتے ہیں اللہ کی شان کے اتنے طاقتور تھے کہ یہ گھوڑے کی پیٹھ پر زین بھی نہیں باندھتے تھے ننگی پیٹھ کے اوپر بیٹھ کر یہ کفار سے لڑتے تھے ایک مرتبہ کفار نے پروگرام بنایا کہ ان کو کسی طرح گرفتار کیا جائے چنانچہ ہزاروں رومیوں نے ان کو گھیرے میں لے لیا یہ لڑتے رہے ان کی تلوار ٹوٹ گئی پھر نیزے سے لڑے تو نیزہ بھی ٹوٹ گیا اب جب لڑنے کے لیے کچھ نہ رہا تو کفار نے اپنا گھیڑا تنگ کرنا شروع کر دیا وہ چاہتے تھے کہ ان کو زندہ گرفتار کر لیا جائے زرار لانو اپنے گھوڑے کو دوڑاتے تھے مگر گھوڑا بھی تھک گیا تھا اور گھوڑا بھی تیز نہیں بھاگ سکتا تھا جب انہوں نے دیکھا کہ میرا گھوڑا بھی تیز نہیں بھاگ رہا تو زرالوں نے گھوڑے کی پیٹ پر بیٹھے ہوئے تھوڑا آگے کو جھکے اور گھوڑے کے ماتھے کے اوپر ہاتھ پھیرا اور ہاتھ پھیر کر کہا کہ اے گھوڑے تو میرا ساتھ دے نہیں تو نبیل اسلام کے روزے پہ جا کر میں تیری شکایت کروں گا گھوڑے تو میرا ساتھ دے نہیں تو نبی شام کے روزے پہ جا کے میں تیری شکایت کروں گا جیسے ہی انہوں نے یہ الفاظ کہے وہ گھوڑا ہنہنایا اور اتنی تیز رفتاری سے دوڑنا شروع کیا کہ انہوں نے کفار کا حسار توڑا اور وہ باہر نکل آئے اللہ رب العزت نے ان کو ایسی ہمتیں دی تھیں کہ گھوڑے تھک جاتے تھے وہ نہیں تھکتے تھے اس کی بنیادی وجہ کہ وہ کھانا بھی کم کھاتے تھے اور مشقتیں بھی اٹھاتے تھے اللہ نے ان کو اچھی صحت سے نوازا تھا اللہ تعالی ہمیں بھی اچھی صحت عطا فرمائے ہم اپنی صحت کا خیال رکھیں تاکہ عبادت میں آسانی ہو خدمت میں آسانی ہو اور سب سے بڑی بات کہ اللہ تعالی کو قوی مومن کمزور مومن کی نسبت زیادہ پسند ہے عورتیں اگر ڈائٹنگ کریں تو نیت یہ کریں کہ اللہ کو ہم پسند آئیں گی دکھاوا ہوگا تو اس پر کوئی ثواب نہیں ملے گا لیکن یہ نیت ہوگی کہ ہم اللہ کو پسند آئیں گی تو اس پر انسان کو ثواب بھی ملے گا اللہ تعالی ہمیں اچھی صحت عطا فرمائے اور پوری زندگی نیکی تقوی عبادت کے ساتھ گزارنے کی توفیق اتا فرمائے تھوڑی دیر کے لیے مراقب ہو جائیے آنکھوں کو بند کر لیجئے انسان جب اپنے اندر جھانکتا ہے اسے اپنی اصل تصویر نظر آتی ہے اپنے من کے دریچے کو کھولیے اپنی اصل تصویر کو دیکھیے ہوا <تصفح> ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے بدل دے دل کی دنیا دل بدل دے خدا یا فضل فرما دل بدل دے گناہ گاری میں کب تک عمر کاٹوں بدل دے میرا رستہ دل بدل دے سنو میں نام تیرا دھڑکنوں میں مزا آ جائے مولا دل بدل دے تیرا ہو جاؤں اتنی آرزو ہے بس اتنی ہے تمنا دل بدل دے میری فریاد سن لے میر مولا بنا لے اپنا بندہ دل بدل دے ہوا ہرس والا دل بدل دے میرا غفلت میں ڈوبا دل بدل دے لا اله الا الله محمد الرسول الله دعا کر لیجئے سبحان رب الجلال والجمال اللهم صل على سيدنا محمد وعلى ال سيدنا محمد مبارک وسلم اللهم انت السلام منك السلام تبارک الجلال والاکرام اللهم انا نسالک الهدى والتقى والعفاف والغنا پرور دالغیرہ کبیرا گناہ فرما اللہ وہ گنا جو ہم نے دن میں کیے فرما وہ گنا جو ہم نے راتوں میں کیے فرما وہ گناہ جو ہم نے محفلوں میں کیے معرما وہ گنا جو ہم نے تنہائیوں میں کیے ماں فرما میرے مولا وہ گناہ جو ہم نے ارادوں سے کیے فرما وہ گناہ جو ہم نے بنا ارادے کیے فرما اللہ وہ گناہ جو ہمیں یاد ہیں وہ بھی ماں فرما وہ گناہ جو ہم کر کے بھول گئے وہ بھی ماں فرما اے میرے مولا ہماری نگاہوں کو پاک فرما دلوں کو صاف فرما سینوں کو اپنی محبت سے لبریز فرما اپنے عشق آتش ہمارے سینوں میں پیدا فرما اللہ ہمارے انگ انگ سے اپنے ذکر کو جاری فرما رو روح سے اپنے ذکر کو جاری فرما ہڈی ہڈی بوٹی, بوٹی بوٹی میں اپنی محبت پیدا فرما اے پر عالم ہمارے علم میں برکتیں پیدا فرما عمل میں برکت پیدا فرما فیصلوں میں برکت پیدا فرما رزق میں برکت پیدا فرما کاموں میں برکت پیدا فرما صحت میں برکت پیدا فرما قدم قدم اپنی برکت شامل حال فرما اے پروردگار عالم ہمیں قرضوں سے محفوظ فرما مرضوں سے محفوظ فرما اے پروردگار عالم جان مال کی حفاظت فرما عزت آبرو کی حفاظت فرما ہمارے ایمان کی حفاظت فرما اے عالم جو اولاد نرینا کے طلب گار ان کو نیک سال اولاد نرینا عطا فرما جو صاحب اولاد ان کی اولادوں کو نیکوکار بنا فرما بردار بنا ماں باپ کی آنکھوں کی ٹھنڈک بنا جن گھروں میں جوان بچے بچے ان کے مستقبل کو روشن فرما ماں باپ کے لیے ان کے فرض ادا کرنے آسان فرما اے پرور عالم اولاد کے غموں سے محفوظ فرما اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما ہے میرے مولا اولاد کے دکھ اور غم تو وہی والدین جان ہیں جو ماں باپ پیار محبت سے اولاد کو پال کے بڑا کرتے ہیں اولاد جوان ہوتی ہے ماں باپ کو آگے سے جواب دیتی ہے ہاتھ اٹھاتی ہے اے میرے مولا اولاد کے دکھوں سے محفوظ فرما اولاد کی پریشانیوں سے محفوظ فرما نیک سال ہے اولاد نرینا اطاف فرما پر عالم ہم نے دنیا میں دیکھا فقیر کو ایک در سے نہ ملے دوسرے پہ چلا جاتا ہے دوسرے سے نہ ملے تیسرے پہ چلا جاتا ہے اے میرے مولا اس کو تو کوئی مسئلہ نہیں مسئلہ تو ہمارا ہے ہمارے پاس آپ کے در کے سوا کوئی دوسرا نہ نہیں اے میرے مولا آپ کے محبوب نے بتلا دیا بھی اسی در پہ جھکے اولیاء بھی اسی در پہ جھکے ہمیں بھی آپ کے در سے ملنا ہے اے میرے مولا ہمیں اپنے در سے عطا فرما اللہ ایمان حقیقی کی حلاوت پیدا فرما اے میرے مولا عمر گزرتی جا رہی ہے اللہ آپ تو بال بھی سفید ہونے لگ گئے میرے مولا ہم نے اپنے سے سنا ہے آپ کو سفید بالوں سے آتی ہے اللہ ہم آپ کو سفید بالوں کا واسطہ دیتے ہیں اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ اپنے نیک لوگوں میں ہمیں شامل فرما اپنے محبین میں شامل فرما اللہ اپنے عاشقین میں ہمیں شامل فرما ہے پروتگار عالم اپنے مقرر لوگوں میں ہمیں شامل فرما اللہ شب زندہ دار لوگوں میں ہمیں شامل فرما ہے میرے مولا آپ نے قرآن مجید میں فرما. فلا سوالی کو انکار نہ کرو جڑکی نہ دو اللہ جب ہم کمزوروں کے حکم ہیں میرے مولا ہم بھی تو آپ کے در کے سوالی ہیں اللہ آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ آپ جڑکی نہ دے دیجئے انکار نہ کر دیجئے دور نہ کر دیجئے اللہ دامنوں کو بھر دیجئے اے میرے مولا مکروحات شرعیہ کو مکروہات طبیعہ بنا اللہ دلوں کی جو نیک مرادیں ہیں جو تمنا ہیں ان کو پورا فرما اے میرے مولا یوسف علیہ السلط کے بھائی ان کے پاس آئے تھے اللہ پیسے پورے نہیں تھے اللہ پورا مانگتے تھے اے میرے مولا ہم بھی آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں امال کچھ نہیں گناہوں کے ہم بار لے کے آئے ہیں مگر میرے مولا بڑی امیدیں لے کے آئے ہیں آپ کے نیک بندوں کی محفل میں جائیں گے اللہ وہاں پہ آپ سے مغفرت طلب کریں گے اے میرے مولا ہمارے تمام گناہوں کو معاف فرما اللہ یوسف علیہ السلط کریم تھے اور انہوں نے اپنے بھائیوں کو غلہ پورا دے دیا تھا اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اللہ تمام گناہ گار لوگوں کو اللہ اپنا اجر عطا فرما دیجئے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دیجئے اللہ مقروحات کو مقروحات طبیہ بنا دیجئے اے میرے مولا یوسف علیہ اللہۃ والسلام تھے انہوں نے اپنے بھائیوں کو ماف کرتے ہوئے کہہ دیا تھا اللہ تصریبہ علیکم اليوم اے میرے مولا نبی علیہ السلاۃ والسلام تھے انہوں نے فتح مکہ کے دن کہہ دیا تھا قریش مکہ کو لاتسری بالکل ملوم اللہ آپ سب کریموں سے بڑے کریم ہیں اللہ ہم بھی بہت گناہ کار ہیں مگر آپ کے در پہ آئے بیٹھے ہیں اللہ آج آپ بھی فرما دیجئے لا تسری بالی اللہ ہماری بگڑی بن جائے گی اللہ زندگیاں بن جائیں گی اے میرے مولا جوانیاں ضائع ہونے سے بچ جائیں گی اے پروردگار عالم ہمیں شیطان سے محفوظ فرما اللہ نہ سے مطمئن عطا فرما اللہ نفس کی اماریوں اور مکاریوں سے محفوظ فرما اے میرے مولا دور بیٹھی جو عورتیں ان دعاؤں پہ آمین کہہ رہی ہیں ان کی دلوں کی تمام نیک مرادوں کو پورا فرما اے میرے مولا یہ عورتیں ہیں دلوں کو بےد بتائیں تو کس کو بتائیں اللہ کہیں تو کس سے کہیں اے میرے مولا ہم نے اس دنیا میں دیکھا اگر عورت چل کے کسی کے گھر چلی جائے اللہ لوگ قتل کے مقدمے معاف کر دیتے ہیں اللہ یہ آپ کے در پہ آئی بیٹھی ہیں اللہ اپنا درد دکھ بتانا چاہتی ہیں اے میرے مولا دلوں کی تمام ہم نے ایک مرادوں کو پورا فرما اے پرور عالم تمام حضرات کو خوشیوں طا فرما عزتوں بھری زندگی عطا فرما اللہ عزتوں کے بعد ذلت سے محفوظ فرما اپنے کرب کے بعد دوری سے محفوظ فرما سیدھا رستہ ملنے کے بعد بھٹکنے سے محفوظ فرما ہدایت ملنے کے بعد گمراہی سے محفوظ فرما علم حاصل ہونے کے بعد جہالت کے کاموں سے محفوظ فرما اے پرور دغار عالم ہمیں مقروحات سے محفوظ فرما اللہ بدا سے محفوظ فرما پر تمام گناہوں سے ہمیں محفوظ فرما اللہ میں مانگنا نہیں آتا بن مانگے عطا فرما نبی علیہ السلاۃ السلام نے جو خیر مانگی وہ خیر عطا فرما جن شرور سے پناہ مانگی ہمیں بھی ان شرور سے پناہ عطا فرما صلی اللہ تعالیٰ علی حبیبی سیدنا محمد وصحابی اجمعین برحمتی کیا الحمدر.